تم صبر کرو بے شک اللہ کا ودا سچا ہے اور اپنوہے کے گناہے کی معافی چاہو اور اپنی رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو